الدینہ ہم خلاصۃ العرب العربا اب خیرالخلاء اقباد في وحم قنجوم الاحتاء ابالدا وہم مفاطی حرحمۃ مصعبی الغر اعزب من منشیف الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون وقال الله تبارك وتعالى في مقام اخر وقال قائدنا وکلقظم رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده اوک ناقال علیہ السلاۃ وسلام وسد رسول کریم ونہن کل شاہدین و شاہین الحمد للب العالمین درود شریف پڑھ لیں اللہم صل على محمد عل محمد کما صلی اللہ تعلیٰ ابراہیم البراہیم امک حمید البارک علیٰ محمد وعلا آل محمد کمہ بارک تعلیٰ ابراہیم ولا ابراہیم امند المجید بزرگان محترم اور عزیز دوستو آج آپ حضرات سے تیسری ملاقات اب تک ہماری جو گزارشات پیش ہوئی ہیں اس میں ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ دین انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے اور اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے پھر بتایا گیا کہ مرکزی حیثیت انسان کے جسم میں دل کو حاصل ہے اور دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے اور اس کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے آج کی ملاقات میں تیسری اہم بات جو آپ کے سامنے میری کوشش ہوگی کہ رکھی جائے وہ یہ کہ دل کے تین بڑے دروازے ہیں ایک آنکھ ہے دوسری کان ہے اور تیسرے زبان یہ تین وہ اہم دروازے ہیں جن سے دل کے اندر یا تو روشنی اور سچائی اترے گی یا ظلمتیں اور اندھیرے پہنچیں گے لہذا آج کی ملاقات میں ہم زبان کے استعمال پر بات کریں گے ویسے بھی دنیاوی اعتبار سے تعلیم تو انسٹیٹیوٹ اداروں سکول یونیورسٹیوں کالجوں اور مدارس میں لوگ حاصل کرتے ہیں اس کو تعلیم کہتے ہیں مگر تعلیم کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر انسان کی ضرورت تربیت ہے لہذا تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہ ہو تو انسان نکھرتا نہیں ہے انبیاء اور رسل انسانیت کی تربیت ہی کے لیے آتے رہے انہوں نے ہر ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی قوم کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کی ہے اور تربیت کے ذریعے انسان انسان بنتا ہے ورنہ انسان دیکھنے میں تو انسان ہوتا ہے مگر در حقیقت وہ حیوان ہوتا ہے اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہوتے ہیں اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے حیثیت ہے اور اس پر فیصلے ہوا کرتے ہیں اسی لیے حق تعلیٰ نے فرمایا لم تقول مالا تفالون تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو کر نہیں پاتے ایسے دعوے کیوں کرتے ہو جو تمہارے بس میں نہیں ہوتے یا جو تمہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے تم وہ کیوں نہیں کرتے لم تقول کہتے کچھ ہو مالا تفعلون وہ کرتے نہیں ہو جو کہتے ہو دیکھیں اللہ کے ہاں انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہوتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہوتی آپ دیکھیں ایک آدمی پیدائش سے لے کر موت تک ساٹھ ستر برس کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار ڈالے تو اس کو کافر کہتے ہیں مگر وہی کافر ساٹھ ستر برس کی عمر میں جا کر یعنی اس کی پوری زندگی کفر سے عبارت ہے مگر آخری عمر میں جا کر یہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد النّ محمدن ابد و رسول پڑھ لے تو اللہ کے ہاں اب یہ مسلمان کہلاتا ہے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اتنی اہمیت ہے کہ جو آدمی کل تک کافر تھا آج وہ مسلمان کہلاتا ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کافر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو دنیا کی اس محفل میں جہاں اس نے کلمہ پڑھا ہو وہاں سے فرشتہ اس کا یہ عمل لے کر جب آسمانوں کی طرف جاتا ہے اپنے رب کے حضور اس کا عمل پیش کرنے کے لیے تو راستے میں اس کو آسمان دنیا پر ایک اور فرشتہ مل جاتا ہے اوپر سے آنے والا اور دونوں آپس میں پوچھ گچھ کرتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے نیچے ایک آدمی نے کلمہ پڑا ہے میں اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں وہ فرشتہ کہتا ہے جس آدمی نے کلمہ پڑا ہے میں اس کی مغفرت کا پیغام لے کر دنیا میں جا رہا ہوں اندازہ لگائیے کہ یہ عمل ابھی فرشتہ لے کر پہنچا نہیں اور وہاں سے مغفرت کا پیغام اللہ حرب العزت صادر فرما دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں الفاظ کی بڑی قیمت ہے اور الفاظ جو ہماری زبان سے نکلے بول اس پر فیصلے ہونے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کریں علماء نے لکھا کہ السان جرم صغیرن یہ جو زبان ہے اس کی جسامت بہت چھوٹی ہے جرم صغیر سغیر ان جرم اس کی جسامت تو بہت چھوٹی ہے مگر جب اس سے جرم سادر ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے دیکھیں نکاح کے ذریعے انسان کو نہ ورزش کرنی پڑتی ہے نہ کوئی دوڑ لگانی ہوتی ہے نہ کسی قسم کی کشتی کرنی ہوتی ہے صرف دو بول ہوتے ہیں کہ میں نے قبول کیا اور ان دو بول کے ذریعے وہ شخصیت جو ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے جو ایک دوسرے کے لیے غیر محرم تھے جن کا ایک دوسرے کو دیکھنا گناہ جن کا ایک دوسرے کو چھونا گناہ دو بول قبول کرنے کے بول دینے سے وہ ایک دوسرے کے لیے ایسے ہو گئے جیسے دو جسم ایک جان اب یہ غیر محرم اس کے لیے محرم ہو گئی اور طلاق میں بھی کسی قسم کی ورزش اور ایکسرسائز نہیں کرنی پڑتی بلکہ صرف ایک لفظ منہ سے نکال دینے پر کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا تجھے طلاق دی پچیس تیس سال کی جو کیلیبریشن ہے جو آپس میں زندگی گزاری ہے وہ یک دم بدل جاتی جو اس کی ہمراز اور ہم گھریلو زندگی کی ہمراز تھی اور اس کے ساتھ اس کے بچوں کی نگہداشت کرنے والی اس کی خادمہ تھی ایک لفظ طلاق کا بول دینے سے اب وہ اس کے لیے حرام ہو گئی تو دیکھے بول پر فیصلے ہونے اور ہماری زبانیں جو ہیں ہم سوچتے نہیں کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے ہم کیا بول رہے ہیں ہماری گفتار کیسی ہے اس میں جو شریعت کے اصول ہیں اس پر ہم کتنے کاربن ہیں اور اس کے ہم خلاف کتنا چل رہے ہیں ہم نے کبھی تصور ہی نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو اعضاء کی ضمانت دے دو مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو مجھے دو اعضا کی صحیح استعمال کی ضمانت دے دو مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو فرمایا ما بین لکھئی ہے وما بئ نہ ایک اس عضو کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور دوسرے اس عضو کی جو دو رانوں کے درمیان ہے مجھے ان دو اعضا کی ضمانت دے دو مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں اعضاء کے استعمال سے جہنم یا جنت بن جاتی ہے انسان اگر ان دو اعضا کا استعمال انسان صحیح کرے تو اس کی جنت یقینی ہو گئی اور اگر ان کا استعمال غلط کرے تو اس کی جنت جہنم یقینی ہو گئی اب آپ دیکھیں اگر آپ غور کریں فطرت ہمیں سبق دیتی ہے ہر جگہ فطرت ہمیں سمجھاتی اللہ رب العزت نے اس زبان کے استعمال کو انسانیت کو ایک سبق دیا ہے کہ دیکھو اس کو استعمال کرنے سے پہلے سوچو میں نے اس کو دو پردوں میں بند کیا ہے قید کیا ہے ایک ہونٹوں کا پردہ اور ایک یہ دانتوں کا پردہ باقی آزاد ڈبل پردوں کے اندر چھپے ہوئے نہیں ہیں مگر اس زبان کو اللہ نے دو پردوں میں چھپا کے رکھا ہے کہ تم جب بھی اس کو کھولو اور اس سے کچھ بولو تو سوچ سمجھ کر بولا کرو ڈبل پروٹیکشن ہے تو خوب سوچ کر کھولا کرو اور اسی طرح انسان کے چھپے ہوئے آزا جو ہیں ان کو بھی فطرت نے ڈبل پروٹیکشن دی ہے ہم جو لباس بہنتے ہیں تو نیچے سے آزار نے پروٹیکشن دی ہے اوپر سے دامن نے پروٹیکشن دی ہے کہ دو پردوں میں چھپا ہوا ہے لہٰذا جب اس کا استعمال ہو تو خوب سوچ سمجھ کر ہو دونوں کا ظاہر جب ایک پردہ کھولو گے دوسرا کھولو گے تو آدمی کی عقل کام کر ہوتی کہ میں کچھ بولنے جا رہا ہوں لیکن دانا لوگوں کا قول ہے کہ بیوقوف لوگ بول کر سوچتے ہیں اور دانا اور عقلمند جو ہوتے ہیں وہ سوچ کر بولتے ہیں ہر بات سوچ سوچ کر بولی جاتی ہے اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ المرء تحت لسانی انسان اپنی زبان کے نیچے یا پیچھے چھپا ہوا ہے انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے اب جس بندے کی زبان کا استعمال جتنا رف ہوگا جتنا بےتکا استعمال ہو رہا ہوگا اتنا اس کی شخصیت سامنے آ رہی ہوگی کہ اندر کون سا انسان چھپا ہوا ہے ایک بزرگ گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ انسان کے زبان کی مثال ہانڈی کی سی ہے انسان کے زبان کی مثال چمچ کی سی ہے اور دل کی مثال ہانڈی کی سی ہے اب ہانڈی میں جو کچھ پکا ہوتا ہے چمچا اسی کو باہر نکالتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا ایسی کرامت نہیں ہوا کرتی کہ ہانڈی میں پکی دال ہو اور چمچ جو ہے وہ قورمہ اور مرغ مسلم کو نکالے بھئی جب دال پکی ہوگی تو چمچ کے ذریعے دال ہی نکلے گی لہذا جو دل میں بسا ہوا ہے جو دل میں پکا ہوا ہے زبان جب بھی نکالے گی باہر تو اسی چیز کو باہر نکالے گی چنانچہ سیدنا انحاں عیسیٰ علیہ السلام سے کسی کا جھگڑا ہوا راستے میں کوئی بات ہو گئی تو وہ شخص بڑی رف لینگویج استعمال کرنے لگا جو ہماری بازاری زبان ہوتی ہے نا وہ استعمال کرنے لگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے وہ اس کو دعائیں دیے جا رہے ہیں تو دیکھنے والوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے اور آپ آگے سے دعائیں پیش کر رہے ہیں عجیب بات سیدنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی جو اس کے اندر ہے اس سے وہ باہر آ رہا ہے جو ہمارے اندر ہے ہم سے وہ باہر آ رہا ہے تو اب آپ اندازہ لگائیے ہم سے کوئی رات چلتا ٹکرا جائے تو ہماری ساری صوفیت پھر ایک سائڈ پر ہو جاتی ہے بازار میں کسی کا کندھا ٹکرا جائے ہم سے تو ہم شروع ہو جاتے ہیں آنکھیں نہیں بٹن ہیں دیکھ کے نہیں چلتے تمہیں تمیز نہیں ہے راستہ چلنے اتنی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے سارا علم ہمارے اندر سمویا ہوا ہے تو یہ دراصل جو اندر کا چھپا ہوا انسان ہوتا ہے نا گیٹ اپ تو آدمی کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے گیٹ اپ تو کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے مگر اندر اگر, صوفی نہ ہو, اندر اگر پاک باز نہ ہو تو غصے کے عالم میں انسان سے پھر ہر قسم کی بات نکل آتی پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اندر چھپا ہوا کیا ہے باہر وہ کہتے ہیں اوپر سے لا علا اندر سے کالی بلا اوپر سے لا الہ یعنی زبان سے لا الہ بولے جا رہے ہیں اور اندر سے کالی بلا جس کو دیکھو وہ کالی بلا بنا ہوا ہے کیوں اندر محنت نہیں ہوئی ہانڈیا میں کچھ اور پکا ہوا ہے تو سیدنا انا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اکثر اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور حکمہ اور دانا لوگوں کا قول ہے کہ جس کی زبان لمبی ہو اس کی زندگی چھوٹی ہوتی جس کی زبان لمبی ہو اس کی زندگی چھوٹی ہوتی کیونکہ زبان کی وجہ سے انسان پر مصیبتیں آتی اور زبان ہی کے استعمال کی وجہ سے انسان کو راحتیں ملتی تو ظاہر ہے جس کی زبان لمبی ہو ہر کسی کو وہ ٹوکتی رہتی ہو ہر کسی کے ساتھ ٹر ٹر ٹر لگا ہوا ہے تو جواباً کوئی نہ کوئی ایسا ٹکر جاتا ہے جو ایسا نقصان پہنچا دیتا ہے کہ شاید زندگی سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں لہذا زبان کا استعمال کرتے ہوئے انسان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے دیکھیں جو حدیث میں نے پیش کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلموں مسلمان وہ ہے منسل المسلمون جس سے سلامت رہیں باقی مسلمان ملسانی ہی ویدی ہی ایک اس کی زبان سے ایک اس کے ہاتھ سے اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا لفظ پہلے استعمال فرمایا اور ہاتھ کا لفظ بعد میں استعمال کیا اس میں بھی حکمت ہے علماء نے لکھا یہی دو چیزیں جس سے انسان دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے ایک ہاتھ ایک زبان لیکن ہاتھ سے تکلیف انسان تب پہنچاتا ہے جب سامنے والا قریب ہو مگر زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے کسی کا قرب لازمی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے ٹیلی فون کر کے کسی کو اسلام آباد گالی دے دیں وہ تکلیف اس کو پہنچ جائے گی کسی کی برائی آپ پشاور کے کسی شخص کی برائی یہاں بیٹھ کر کر دیں اس کو تکلیف پہنچ جائے گی جب بات پہنچے گی تو زبان کی تکلیف کے لیے قرب شرط نہیں ہے اور ہاتھ کی تکلیف کے لیے قرب شرط ہے جو قریب ہوگا تو آپ کا ہاتھ پڑے گا نا اس کو تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا لفظ پہلے استعمال فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہمارے شر سے نہ ہمارا پڑوسی محفوظ نہ ہماری بیوی محفوظ نہ ہماری اولاد محفوظ نہ ہمارے والدین محفوظ ہم نے تو گھر میں ایک ادھم مچا رکھا ہے باہر ہم صوفی بنے ہوتے ہیں لا الہ لا الہ اور گھر کے اندر کالی بلا ہر کسی کو جو کوئی بات کر دے اس کو لڑنے جیسے بچھو ہوتا ہے نا کوئی قریب سے گزر جائے وہ ڈنگ مار دیتا ہے تو اس طرح ہر کسی کو تکلیف پہنچانا جیسے ہمارے فرض فرض منصبی ہے جیسے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس کا انجام دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا انجام کیا ہو حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت کو چھ چیزوں سے نفرت ہے چھ چیزوں کو اللہ رب العزت اس پر بہت ناراض ہوتے ہیں ایک وہ آنکھ جو میلی ہو جو بازار میں بھی کھلی ہو سڑک پہ بھی کھلی ہو اور فوکسنگ کر رہی ہو ہر آنے جانے والے کو فوکس کر رہی ہو جیسے یہ کیمرے خود وہ خودکار کیمرے نصب ہوتے ہیں نا ہر آنے جانے والا اس میں فوکس ہوتا رہتا ہے تو وہ آنکھ جو جس کو حرام لگ گیا ہو جو بازار میں بھی چلتی ہو سڑکوں پہ بھی چلتی ہو ادھر ادھر اٹھتی ہو میلی قسم کی آنکھ اس آنکھ سے اللہ پاک نفرت کرتی اور ایک وہ زبان جس زبان سے جھوٹ نکلتا ہو اس زبان کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتی بلکہ جھوٹ کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹے آدمی کے منہ سے جھوٹ بولنے کے وقت ایسا تعفل نکلتا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے میل و دور چلے جاتے ہیں اور اس کو کوستے رہتے ہیں کہ اللہ تجھے غارت کرے تیرے قریب تو کھڑا ہونا ہی محال ہو جاتا ہے میں نے کہا ہم کراچی والوں کے فرشتے سارے گگھر پاٹک پہ اجتماع کرتے ہوں گے جتنا جھوٹ ہماری بازاروں میں چلتا ہے تو کراچی والوں کے فرشتے گگھر پاٹک پہ رہتے ہوں گے ایک ایک آدمی کے ساتھ چوبیس گھنٹے میں بیس فرشتے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں آپ تو صرف ان دو کو جانتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ ما یل فضن اللہ لدعی رقیب العتیت کہ تمہارے ساتھ ہم نے دو کرامن کاتبین لگا دیے ہیں جو تمہارے حسنات اور سیاحت کو لکھتے رہتے ہیں تو ہم تو ان دو سے واقف ہیں لیکن علامہ سیدی رحمہ اللہ نے لکھا کہ بیس فرشتے چوبیس گھنٹے میں ایک انسان کی حفاظت پر معمور ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیں ہم فرشتوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں تو وہ زبان جس سے جھوٹ نکلے وہ بھی اللہ کو ناپسند ہے اور وہ دل جس میں فساد ہی فساد ہو فسادی دل جو ہوتا ہے نا یہ جو وہ اقبال نے کہا نا دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ دل مردہ دل نہیں ہے اس زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے ملتوں کے مرض کو ہن کچارا تو جو مردہ دل ہوتا ہے نا مردہ دل اس کو نہیں کہتے کہ جو دھڑکنا چھوڑ دے مردہ دل وہ ہوتا ہے کہ گناہ کی تاثیر اس پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے تو جو دل جب سیاہ ہو جائے کرتا ہے پھر اس میں پلاننگ ہے صرف اور صرف باطل کی چلتی پڑوسی کو کیسے تکلیف پہنچاؤں گھر والوں کو کیسے پریشان کروں گھاک کو کیسا دھوکہ دوں اس آدمی کو کیسے لوٹوں اس جگہ یہ جو ایک ہو رہا ہے اس میں فساد کیسے برپا کروں یہ پلاننگس اس مردہ دل کے اندر چل لی ہوتی ہے جس کی تاریکی اور ظلمت جس کے اندر آماجگاہ بنی ہو تو اللہ کو وہ دل بھی ناپسند ہے اور وہ ٹانگے بھی اللہ رب العزت کو ناپسند ہے جو گناہ کے مقام کی طرف چل کے جاتی اور وہ ہاتھ بھی اللہ کو ناپسند ہے جو ہاتھ دوسروں کو تکلیف پہنچایا کرتے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو اس پر ہم اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہمارے اندر کیا کیا برا ہوا ہے اور ہم کیسے کیسے لوگوں کو تکلیفیں نہیں پہنچاتے ہیں اور چھٹی چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ یہ کہ دو بندوں کے درمیان فساد ڈلوانے والا دو بندوں کے درمیان جھگڑا کرانے والا یہ اللہ کو ناپسند ہے اب وہ گھر کے اندر ساس بہو ہو یا نند دیور کچھ بھی ہو یہ رشتے ہیں نا گھروں کے اندر یا بازار میں معاشرے میں دو افراد کے درمیان جو فساد برپا کر رہا ہو تیسرا وہ اللہ کو بڑا ناپسند اور اس کو اللہ معاف نہیں کرتے اب ہم اپنا کردار خود دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے تو زبان کا استعمال انسان کو سوچ سمجھ کر کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس پر اللہ رب العزت فیصلے فرماتے حضرت یا بن معاز راضی رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا وہ نوجوان فہش قسم کی گفتگو کر رہا تھا مغلزات بولے جا رہا تھا آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں نا ہماری نوجوان نسل کا سلام السلام علیکم نہیں ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں آہ بے کدر سے آ رہا ہے آگے اتنی مغلزات بکتے چلے جاتے ہیں کیسا ہے تو تیرا باپ کیسا ہے وہ کیسا ہے اس کا کیا ہوا میں تو تیرا تک جا رہا ہوں آگے ان کے الفاظ میں نہیں استعمال کر رہا ہوں وہ اس مقام کے شاید نشان نہیں ہے کہ مسجد میں کہے جائیں تو ایسے ہی ایک نوجوان کو حضرت یاحیا رحمہ اللہ نے جب سنا تو اس کو ٹوکا کہنے لگے او نوجوان ہوش کر تو اپنے خالق کے نام کیسا خط بھیج رہا ہے ہم <عَتید> جو بھی عمل کرتے ہیں فرشتے اس کو لکھتے رہتے ہیں تو اب ہم اگر گالم گلوچ کر رہے ہیں تو فرشتے وہ گالم گلوچ ہماری لکھ رہے اور جب وہ روزانہ اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہوگا تو وہ بزرگ فرماتے تم کیسا خط اپنے رب کے نام بھیج رہے ہو ہوش کرو اور آج جتنا فساد ہے اس کے پیچھے زبان کا غلط استعمال ہے ایک بزرگ گزرے مفتی الہی بخش رحمہ اللہ دہلوی رحم اللہ کان دہلا کے حضرت زکریہ کان دہلوی رحمہ اللہ کے دادا تھے غالبا تو ہندوستان میں کیس آیا انگریز کی عدالت میں ایک زمین کے ٹکڑے کا کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہندو کہتے تھے ہماری ملکیت ہے اور مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہماری ملکیت ہے تو دو ایک ہندو ایک مسلمان کا جھگڑا تھا اس زمین پر اور پھر وہ دونوں کمیونٹیوں کا جھگڑا ہو گیا ہندو کے ساتھ اس کی ہندو کمیونٹی مل گئی اور مسلمان کے ساتھ مسلمان ملت مل گئی تو فساد جا کر عدالت تک پہنچا پھر ہندوؤں نے اعلان کیا کہ اگر ہماری زمین عدالت نے ہمیں دے دی تو ہم اس پر مندر تعمیر کریں گے اور مسلمانوں نے اعلان کیا کہ ہم اس پر مسجد بنائیں گے تو جج پریشان تھا کہ ادھر فیصلہ دوں تو وہاں فساد برپا ہو جائے گا وہاں فیصلہ کر دوں تو یہاں فساد آ جائے گا تو جج نے دونوں فریقین سے کہا کہ تمہارے درمیان کوئی ایسا غیر متنازع شخص ہو جو گواہی دے دے تو ہندوؤں نے کہا کہ ہم مفتی الہی بخش کان دہلوی کا نام پیش کرتے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے آ کر گواہی دیں <تصفح> مسلمان خوش ہو گئے کہ ہمارے مفتی صاحب کا نام آ گیا انشاءاللہ مفتی صاحب مسجد کے خلاف تھوڑی جائیں اور ہندوؤں کے منہ لٹک گئے کہ یہ ہمارے بڑوں نے کیا کر دیا وہ کچھ بھی ہے تو مسلمان وہ تو, تو ہمارے خلاف گواہی دے گا یہ تو خود کیس ہار بیٹھے حضرت مفتی صاحب جب انگریز کی عدالت میں تشریف لائے انگریز نے پوچھا مولانا یہ زمین مسلمانوں کی ہے فرمایا نہیں کہا ہندوؤں کی ہے فرمائے جی ہاں کا پھر ہندو اس پر مندر تعمیر کر سکتے ہیں کہا جب ان کی ملکیت ہے وہ چاہے گھر بنائے چاہے مندر بنائے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں جج نے تاریخ ساز فیصلہ لکھا اور اس کے الفاظ تھے کہ یہ کیس مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا اور مسلمانوں کے منہ لٹک گئے اور جب حضرت کان دہلی اللہ اپنے مسجد پہنچے تو پیچھے ہندوؤں کی پوری جماعت آ گئی اور انہوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کیا اور وہ زمین کا ٹکڑا بھی مسجد کے لیے وقف کر دی یہ ہے اسلام کی جیت اور سچ کا بول بالا ہونا اور ہم نے یہ تصور بٹھا لیا ہے اپنے ذہنوں کے اندر کہ جھوٹ کے سوا ہمارا کچھ بھی نہیں چلے گا حالانکہ سچ جتنا بھی کڑوا ہو جھوٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم اپنی زبان کو جھوٹ میں ملوث کر کے بلا بجے اپنے لیے خود جہنم کی آگ تیار کراتے رہتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز زبان کے استعمال پر ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے کہ ہماری زبانوں کا استعمال کیسے ہو دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا فرماتے میں سفر حج سے واپس آ رہا تھا تو بیابان میں میں نے ایک چیز پڑی ہوئی دیکھی جب قریب گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی خاتون ہیں با پردہ اپنے اوپر چادر ڈال کے بیٹھی ہوئی ہیں تو میں سمجھ گیا کہ کسی قافلے سے رہ گئی ہوں گی میں قریب گیا میں نے سلام عرض کیا تو وہ خاتون مجھے جواباً وعلیکم السلام کہنے کے بجائے قرآن کی آیت پر ڈالی فرماتی ہیں سلام قولم میں رب الرحیم میں نے پھر پوچھا کہ آپ یہاں بیابان میں اکیلی کیسے ہیں میں نے عام فہمربی میں سوال کیا وہ خاتون مجھے آگے سے کہتی ہیں میں ہادی اللہ جس کو اللہ راستہ بلا دے اس کو کوئی راستہ دکھا نہیں سکتا میں سمجھ گیا یہ خاتون راستہ بھول گئی ہیں میں نے کہا آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں تو فرماتی ہیں سبحان اسرا من قرآن کی آیت پر ڈالی کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقسا کی طرف لے گئی میں سمجھ گیا کہ یہ بیت اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں حجاز سے تشریف لائی ہیں میں نے کہا آپ کا گھر کہاں ہے تو فرماتی ہیں ادخل مصر ان شاء اللہ آمینین ان قریب ہم شہر میں داخل ہوں گے میں سمجھ گیا جو قریبی شہر ہے اس میں رہتی ہیں میں نے پوچھا شہر میں آپ کا کوئی ہے تو کہتی ہیں المال والبنون زینت الحیات کہ مال اور اولاد جو ہے یہ زندگی کی زینت ہے قرآن کی آیت پر ڈالی میں نے کہا اما میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو فرماتی وحسن محسن کہ آپ احسان کریں اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں میں نے اونٹنی بٹھا دی جب وہ سوار ہونے لگی تو چادر سرک گئی چہرہ کھل گیا اور میری نگاہ جیسے ہی پڑی تو فورا فرمایا کہ قل للمؤمنین یغ من ابسار ہم مومنین سے کہو جب غیر محرم عورتیں سامنے آ جائیں تو نگاہوں کو پست کر لیا کریں میں نے نگاہیں نیچے کر لیں پھر میں نے جب اس کو اونٹنی پر سوار کیا اور میں چل پڑا تو عربوں کی عادت ہوتی ہے وہ اونٹ کو چلانے کے لیے ہدی اشعار پڑا کرتے ہیں انہوں نے اشعار پڑھنا شروع کیے خاتون اوپر سے کہتی ہیں فکر عما تیسر من القرآن قرآن میں جتنا بھی آپ کو سہولت کے ساتھ آتا ہوں وہ پڑھیں میں چپ کر گیا پھر میں نے پوچھا اماں شہر کے اندر آپ کی اولاد جو ہے ان کے نام کیا ہیں تو فرماتی ہیں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق میں سمجھ گیا تین بچے ہیں تینوں کے یہ نام ہیں جب ہم شہر میں داخل ہوئے ایک قافلے پر میری نگاہ پڑی میں نے دیکھا اس قافلے میں میں نے آواز لگائی ابراہیم اسماعیل اسحاق تو تین نوجوان دوڑے ہوئے چلے آئے میں نے ان سے پوچھا تمہاری والدہ گم ہوئی ہیں کہنے لگے ہاں ہم پریشان ہیں پورے قافلے میں ہم نے خیموں میں تلاش کیا لیکن ماں کہیں ملی نہیں میں نے کہا میرے ساتھ ہیں میں ان کو راستے سے لے آیا ہوں یہ آپ کے حوالے ہے تو جب میں نے ماں ان کے حوالے کی تو ماں ان سے کہتی ہے وہ یو تو امون تعام اللہ کہ کھلاؤ پلاؤ کچھ مساکین کو میں نے کہا نہیں بھائی میں کھانا وانا نہیں کھاتا ہوں میں نے اس لیے تھوڑی یہ کام کیا ہے فرماتیے ان نما نتم کمل وجہ اللہ ہم تو آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کھلانا چاہتے ہیں ہم تو آپ کا اکرام کر رہے ہیں میں نے کہا پھر ایک شرق پہ کھاؤں گا پہلے یہ معمہ حل کرو کہ یہ جب سے مجھے ملی ہیں قرآن کی آیتوں کے سوا انہوں نے کوئی عام فہم زبان میں میرے ساتھ بات نہیں کی یہ کیا ماجرا ہے وہ نوجوان بتاتے ہیں کہ ہماری والدہ قرآن کی حافظہ ہیں اور حدیث کی عالمہ ہیں اور گزشتہ چالیس برس سے اس نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ جب قیامت کے دن میرا نامہ اعمال کھلے تو اس میں صرف اللہ کا قرآن لکھا تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو ایسے لوگ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے اور ایک ہم جیسے نالائق ہوں گے جن کا نامہ اعمال کھلے تو اس میں کسی کی غیبت ہو کسی کی چگلی ہو کسی کی دل آزاری ہو کسی کے مال پر قبضہ ہو کسی کی جائیداد ہڑپ کر دی ہو کسی کو دھوکہ دیا ہو کسی سے فراڈ کیا ہو ایک ہم جیسے نالائق ہوں گے اور ایک ایسے ایسے لوگ ہوں گے تو ہم جیسے جھوٹے اور مکار کہاں جائیں گے لہٰذا میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو یہ ہمارے پاس موقع غنیمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق دے دی اور اللہ کا قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللہ کے رسول نے فرمایا زبان کا استعمال صحیح کرو زبان کے استعمال کی مجھے ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں آج ہماری زبانیں پھسلتی چلی جا رہی ہیں اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ زہر الفساد فی البر والبحر بما بے ما قصبت الناس جتنا فساد ہے نا یہ فساد ہم پر کسی اور نے مسلط نہیں یہ ہمارے اپنے اعمال نے مسلط کیا ہے جو کچھ روئے زمین پر ہو رہا ہے اس ساری کرستانی میں کنٹریبیوشن ہمارا ہے جو ہمارے اعمال ہوں گے امالح کم تم کبھی زرداری کو رو گے کبھی پرویز مشرف کو رو گے ہر آنے والے کو تم روتے رہو گے کیونکہ اعمالکم امالکم تمہارے اعمال تم پر حکومت کریں گے تو میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو اگر ہمارے اعمال درست ہو جائیں ہمارے آزا کا استعمال درست ہو جائے ہماری آنکھ سے میلا پن نکل جائے ہماری زبان سے جھوٹ چغلی اور غیبت نکل جائے ہمارے کانوں سے موسیقی اور غیبت سننا نکل جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے ورنہ ہم ناکام ہی ناکام رہیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر و آخر ان الحمد رب العالمین الحمد رب العالمین للمتقین المطقین والسلام سلاۃ اشرف الانبیاء والمرسلین المبیا اب المرسلین من خیر ما الق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 اللہم نور قلوبنا بنور ناب نور اعمالنا وزینزینۃ القرآن وجا من الراشدین وجالہ من الفائزين وجا من المستفرین رب العالمین اے راہالمین ہمارے اسم بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جو کچھ ہم نے کہا اور سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو زندگی ہم نے معصیتوں غفلتوں نافرمانیوں میں گزار ڈالی اس پر معافی کا معاملہ فرما العالمین آئندہ کی زندگی اطاعت اور تاب والی نصیب فرما العالمین مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں پریشان حال ہیں ان کی دستگیری فرما الہ العالمین جو مسلمان عالم کفر سے برسر پیکار ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما جو مسلمان دین کی دعوت لے کر چل رہے ہیں الہ العالمین ان کی مدد فرما اے الہ العالمین عالم اسلام کو مرکزیت عطا فرما مرکز اسلام حرمین شریفین کی حفاظت فرما العالمین شاعر دین کی حفاظت فرما العالمین ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما روحانی جسمانی بیماروں کو صحت کاملا عاجلہ کلیہ عطا فرما جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما قیامت کے دن ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے لباح الحمد کے نیچے محشور فرما ان کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما ان کی شفاعت قبرا کا مستحق بنا اے الہ ان کا اور صالحین کا ساتھ جنتوں میں عطا فرما اے الہ العالمین جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا اور ہماری زبانوں پہ نہ آ سکا وہ بن مانگے عطا فرما جو لوگ دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں اللہ العالمین ان سب کی مرادوں کو پورا فرما اللہ العالمین ہمارے جتنے بھی نے دعا ہیں اساتذہ مشائق ہیں اہل قرابت ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ ہماری دعاؤں میں شامل فرما العالمین سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت مقدر فرما سبحان ربك رب العزت عما یصفون صفون و سلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین